سب سے پڑھیں گے ان شاء اللہ سیونٹی سکس خوشی پر آپ ہے دام دام ایک چھوٹا سا چونکہ مرتا ہوں آپ کو ہے میری ایک چھوٹا سا چونکہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم يمنا رشدنا واعدنا من شرور انفسنا اللهم بما وعلمنا منفا ينفعنا وزدنا علما وزیدنا لوہ على سيدنا محمد ولا سيدنا محمد وباری وسلم فلم جب جنّ علیہ کل عرض کیا تھا کہ جنّ کے ساتھ اگر علا کا سلا آ جائے تو اس کا مطلب ڈھاپنا ہے تبدیا ہے ٹھیک ہے یعنی جن اولام کا مطلب ہے اشتدام اندھیرا سخت ہو گیا جنّ علیہ الظلام یا جنّا علیہ علیل اندھیرے نے سخت ہو کر یا رات نے تاریخ ہو کر اسے ڈھانپ لیا ٹھیک ہے تاریکی کا بھی مفہوم ہے اور علا کا سلا لگنے کی وجہ سے غطہ یو یا آپ کہیں غشی یا کا مفہوم بھی پہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو اسی کو تزمیل کہتے ہیں اتوار کے یعنی فلما جنا کیا ہے رات کا تاریخ ہو جانا علا کا سلا آ گیا جو عموماً کسی اور فعل کے ساتھ آتا ہے اور دوسرا فعل کیا ہے غطہ یو علا ٹھیک ہے یا غشہ علا تو جب اس فعل کا سلا اس کے ساتھ لگا دیا تو اس کے اندر تاریخ ہونے کا بھی اور ڈھاپنے کا مفہوم پیدا ہو گیا فلما جنا علیہ لئی یعنی فلم اشتدل و علیہ ہی وغتا ٹھیک ہے جب رات تاریخ ہو گئی اور اسے دھام ملی تزمین ہے ہاں تزمین؟, تزمین تا وعدیم یا نون تزمین کا مطلب ہوتا ہے ایک فعل کے ساتھ کسی دوسرے فعل کا سلا لگا کر ایک ہی فعل میں دونوں فعلوں کے معنی کو جمع کر دینا اتباس یہ تزمین ہے اس کی جیسے پرانے مجید میں بہت سی مثالیں ہیں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے ایک تو اس وقت ہمارے سامنے یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورت الدہ میں یشربو رب عباد اللہ یشربو رو بہا حالانکہ شریبہ یشربو کے ساتھ آتا ہے من کا سیرا شریبہ من تو وہاں جو پیچھے سلسبیل کا ذکر آیا یا جو بھی چشمے کا ذکر ہے فرمایا یشربو رب بی من ہا نہیں تو بی کیوں آیا کہاں کے با آتا ہے روی یربا کے ساتھ روی یا یربا ہوتا ہے سیراب ہو جانا تو ہر پینے والا ضروری نہیں ہے پی کے سیراب ہو جائے ٹھیک ہے تو شیع شعب و بھی ہمیں کیا مانا ہو گیا پی کر سراب, سراب ہو جائیں گے اور ان کا پیٹ بھر جائے گا اور ان کی تشنگی دور ہو جائے گی یہ براد ہے آ جائے کہ نہیں مزید طلب نہیں رہے گی یہ مفہوم کہاں سے پیدا ہو گیا شریبا کے اندر با کے سلے کی وجہ سے جو ربیہ یا یربا کے ساتھ آتا ہے تو یہاں بھی جن یا جنو جو یا جنا یا جنو کے معنی میں جب جنہ کے ساتھ اعلی کا سلا آ گیا تو اشتدہ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈھاپنے کا مفہوم بھی ہو گیا ارب دیکھے فلما جنا الما کے اندر بھی شرط کا مفہوم ہوتا ہے تو اس کا جواب کیا ایک ستارہ دیکھا اب یہاں مفسرین کچھ اسرائیلی روایات اور ادھر ادھر کی روشنی میں یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے اللہ سبانا نہ یہ ٹھیک ہے, ہے؟ محبوب صاحب صاحب ہاں تو فلم ایک ستارہ دیکھا اول ہاد ابی بعد نے کہا کہ جو ایوننگ سٹار ہوتا ہے جو روشن ہوتا ہے بہت زیادہ بڑا سارا نظر آتا ہے جس کو عرب شعرا کہتے تھے عرب کہتے تھے نا اللہ تعالیٰ بھر نا وہ کیا ہے ربو شعرا کہ اللہ سبحانہ ہوتا ہے کا بھی رب ہے تو شعرا کی بھی عبادت کی جاتی تھی ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں نا مغرب کے بعد ایک بڑا سارا ستارہ نظر آ رہا تھا کون سا ہوتا ہے اس کا نام کیا زہرہ تو اس کو شعرا بھی کہا جاتا ہے تو بعد نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ وہ لیکن چونکہ رات اندھیری ہو چکی ہے تو اور بھی ستارے ہوتے ہیں وہ تو این اس میں ہوتا ہے نا یہاں جن علیہ ہلئی مغرب کا وقت مراد نہیں ہے بلکہ رات کے تاریخ ہونے کا وقت مراد ہے یعنی آدھی رات کا وقت ٹھیک ہے تو گویا تنہائی میں بیٹھ کر وہ غور و فکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس کو آپ کئی دفعہ کہتے ہیں سٹار گیزنگ تو سٹار گیزنگ ہی ہے ناؤ کا گھر ایک ستارہ دیکھنا اسٹار گیزنگ کئی دفعہ تو پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہے کئی دفعہ ٹائم پاسنگ کے لیے ہے کئی دفعہ غور و فکر اور تعامل کے لیے بھی ہوتی ہے ٹھیک اور رات کا وقت جو ہے وہ غور و فکر کے لیے سب سے مفید وقت ہے کیونکہ آس پاس شور و غوغا نہیں ہے اور ڈسٹریکشنز نہیں ہیں ٹھیک تنہائی ہے تو فلم کہنے لگے ہر ربی دیکھیں انبیاء کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے نبوت سے قبل ورنہ نبوت کے بعد کفر سرزد ہوتا ہے ٹھیک ہے نبوت سے پہلے ان سے کچھ گنا سرزد ہو سکتے ہیں یا نہیں نبوت سے پہلے اہل سنت میں سے بہت سے علماء کی رائے ہے کہ اس کا امکان ہے نبوت سے ماقبل صفائر یا قبائل کا بعض میں کا صرف صفائر کا لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نبوت سے قبل انبیاء سے کفر یا شر سرزد نہیں ہوتا انبیاء بھی مشرق نہیں ہوتے انبیاء کبھی بھی کافر بلّا نہیں ہوتے تو یہ قول اگر آپ اس کو اپنے رب ہے اور خیر اللہ کو رب کہہ دینا یہ شرک ہے یہ کفر ہے کہ لہذا اس کو اپنے ظاہر پہ نہیں لیا جا سکتا ظاہر پہ لینے سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اعتقادن یعنی دل کے اعتقاد کے ساتھ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ یہ میرا خدا ہے بلکہ ہم اس پورے قصے کے آخر میں یہ بات دیکھیں گے کہ یہ حجت ہے حجت تلاش کر رہے ہیں بیٹھ کے یعنی بشرکین مکہ کو یہ سوری جو ان کے زمانے کے مشرقین ہیں ان کے خلاف دلیل کیا پیش کرنی ہے کیا آیت آئے گی آخر میں وطل کا حجت ابراہیم ابھی نیچے دیکھ لینا آیت موجود ہے یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف دی تو پتہ چلا یہ اعلیٰ سبیل تنزل ہے یہ اعلیٰ سبیل المناظرہ ہے یہ اعلیٰ سبیر البحث ہے جدال ہے یہ بحث و جدال ہے اعلیٰ سبیل تنزل ہے چلو تو یہ لوگ کہتے ہیں تو مان کے دیکھتے ہیں ہاردا ربی پھر دیکھتے ہیں کہ خدا کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس پر پوری اتر سکتی ہے کہ نہیں اتر سکتی بتائیں گے نہیں اتر سکتی یہ تو غروب ہو گیا یہ تو حرکت میں ہے یہ تو تغیر کی حالت میں ٹھیک ہے تو لہذا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقلی استدلال اس معنی میں نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم اس استدلال کے ذریعے خدا کے وجود تک پہنچے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیے اگر ایسا ہوگا تو اس استدلال سے پہلے گویا حضرت ابراہیم اپنے خدا کو نہیں پہچانتے یا وہ حاضر غبی کہہ کر ستارے یا سورج کی ربوبیت کے قائل ہوگا ایسا نہیں ہے تو یہ حضرت ابراہیم کا جو لو کہتے ہیں کہ انبیاء بھی عقلی استدلال کر کے پہنچتے ہیں اور یہ اور وہ عقلی استدلال کر کے وہ خدا تک نہیں پہنچتے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ خدا تک وہ پہنچے ہوئے ہیں خدا پر ایمان فطری ہے پھر عقلی استدلال ڈھونڈ رہے ہیں اپنی قوم کو سمجھانا کیسے یہ ممکن ہے لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا عقلی سفر نہیں ہے کہ وہ خود یہ منازل طے کرتے کرتے اللہ سبحانہ مطالعہ کے وجود تک پہنچے ایسا نہیں ہوتا انبیاء کے ساتھ انبیاء واحد ہوتے اور خطری ایمان ہیں اور فطری ایمان رکھتے تو کیا فرمایا اول ہدا امبی فلم افل یہ جو آیت ہے فلمہ افل قولہب الافل ٹھیک ہے وہ جب وہ غروب ہو گیا افلا افلو افولن افلافلو افولن افل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نظروں سے غائب ہو جانا حرکت کی وجہ سے اس میں دو مفہوم ہیں ایک ہے اوجھل میں اوجھل ہو جانا ایک ہے حرکت میں ہونا تو دونوں مفاہین کو جمع کس طرح کیا جاتا ہے کوئی شے حرکت کرتے کرتے نظروں سے اوجھل ہو جائے ہر بات حرکت دلیل بنتی ہے تغیر پر کس پر کہ شے متغیر ہے سمجھا لیے کہ نہیں اور جو شے متغیر ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے یعنی علماء کلام کا کی دلیل ہی ہے بہت لمبے چوڑے دلائل ہیں ان کے وہ ہم بیان نہیں کریں گے لیکن خلاصہ کیا ہے یہاں سے جو دلیل پکڑی ہے کہ تغیر علامت حدوس ہے کیا ان کا جملہ ہے تغیر علامت حدوس حدوس کا مطلب ہے کسی شے کا حادث ہونا بادا الم یقن ہونا نہ ہونے کے بعد ہونا ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں حدوس اور جو شے نہ ہونے کے بعد وہ اسے کیا کہیں گے حادث ٹھیک ہے تو کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں حادث ہوں آپ حادث ہیں یہ حادث ہیں ہاں جو تغیر ہے جو حرکت ہے مستقل ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ سلسلہ حوادث کیونکہ ہر شہر تغیر میں ہے الا مالا نہایا ہو انفینٹ آپ کہیں ریگریشن ہو پیچھے یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اپنے دلائل ہیں لہٰذا جو شہ بھی حرکت میں ہے جو شہ بھی تغیر میں ہے وہ حادث ہے تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں دیکھو تم نے اس کو خدا کہا ہے یہ تو حرکت اور تغیر کا شکار اور میں حرکت اور متغیر اشیاء کو پسند نہیں کرتا اس میں ابھی ذرا غور کیجئے تو ایک تو متکلانہ دلیل ہے اور ایک نفسی دلیلہ دلیل ہے نفسی دلیل متکلانہ دلیل تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ کل من افل من افل فہو حادث یہ ایک قبرہ ہے افل فہوا حادث جو بھی حرکت میں ہے وہ حادث ہیں وہ حادل کُو کب افلا حادث اور یہ کوکب جو ہے یہ حرکت میں ہے لہذا یہ حادث ہے ٹھیک ہے یہ استدال کیا ہوگا یہ کلامی استدال ہے یہ منطقی استدال ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا یعنی قرآن کا استدال کلامی اندر موجود ضرور ہے لیکن عبارت کلامی نہیں ہے مغرنا کیا ہوتا کو نہیں مانتا یہ نہیں کہا تو عقلی استدلال اور آپ کہیں جمالی استدلال سمجھا نہیں؟ یا انسان کی طبیعت سے استدلال دونوں کو جمع کر کے پیش کیے لاحب لا الآفل یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے آفل خدا نہیں ہو سکتا اور جو میری فطرت بنائی گئی ہے جو مجھے ایک ڈسپوزیشن دی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس میں فانی اشیا جو متغیر ہے ان کی محبت نہیں رکھی گئی محبت اس خالق کی رکھی گئی ہے جو مغیر ہے متغیر نہیں جیسے آج بھی بولا جاتا ہے سبحان المغیر اللذی لا تغیر ہر شے میں تغیر لانے والا وہ ہے خود متغیر نہیں ہے نہ اس کے یہاں حرکت ہے نہ اس کے ہاں تنقل ہے کیوں نہیں ہے حرکت کیوں تنقول نہیں ہے حرکت آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جسمانیت کے بغیر ٹائم اینڈ اسپیس کے بغیر سمجھا رہی ہے تو جب ہم کہتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ محورہ ہے زمان مکان سے تو کیا مطلب زمان و مکان کے جتنے بھی متعلقات ہیں ان سے بھی اللہ سبحان و مطالعہ مابورہ ہے تو انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے انتقال میں مکان ان اینڈ الا مکان ٹھیک یا زمان انڈیا یعنی آپ پہ حرکت یا مکانی ہوتی ہے زمانی ہوتی اور اللہ تعالیٰ نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے لہذا وہ حرکت سے محبرہ ہے تو یہ دلیل کلامی ہے اور ساتھ یہ بتایا کہ میری فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ جو فانی اور متغیر اشیاء کو اپنا رب اور معبود نہیں بنا سکتی کیونکہ معبود بنانے کا جوہر محبت ہے سمجھا لیے اور میرے اندر ان اشیاء کی محبت نہیں رکھی گئی جو فانی ہیں جو متغیر ہیں جو زوال پذیر ہیں اور یہ بات بالکل درست فطرت سلیمہ ہوگی تو اصلا یعنی ابھی بھی فطرت سلیمہ نہ بھی ہو ہم محبتیں کرتے ہیں فانی اور متغیر اشیاء سے لیکن پھر محبت بدل جاتی نا یہ نہیں اس نے سیشیت نہیں کیا اس نے سلام نہیں کیا پھر اگلی شہر پھر اگلی شاعر پتہ چلتا ہے کہ جو بھی فانی اور متغیر ہے اور زوال پذیر ہے وہ اصلا ہماری محبت کا موضوع اور ابجیکٹ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی گاری تو گویا اصل میں محبت کا آبجیکٹ اور موضوع بننے کی صلاحیت محض اس ہستی میں ہے جو مت مقلب ہے متقلب نہیں ہے یا مقلب القلوب دلوں کو بدلتا تو ہے لیکن وہ اس لیے آپ دیکھیں کیا یہ خوبصورت نقطہ بیان کیا بعض بزرگوں نے جیسے امام غزالی کہتے ہیں علا بکر اللہ تطمہ القلو تتمہ القلو کہتے ہیں اگر تم اپنا دل ان چیزوں سے جوڑو گے کہ جو خود متغیر ہیں سمجھا رہی ہے نی یعنی اپنا دل وابستہ کرنا ہے نا غیر اللہ سے اور غیر اللہ متغیر ہر وقت اس کے اندر زوال ہے تغیر ہے حرکت ہے سمجھا رہی ہے ہے تو تمہارا دل کبھی بھی اطمینان میں نہیں آ سکے گا متغیر ہی رہے گا متقلب رہے گا گھبراتا رہے گا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ادھر, ادھر،, ادھر،, ادھر،, ادھر. ٹھیک ہے تو کہتے ہیں علابہ قلب کے جو ہے ہی اصل میں متقلب ہر وقت اس کے اطمینان کے لیے اس ہستی سے جڑنا ضروری ہے جو متقلب نہیں جو متغیر نہیں ہے اس ہستی سے جڑے بغیر جو متغیر نہیں ہے دل کی تغیراتی حالت کو سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا یا تو یہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دیکھیے اس میں انہوں نے اگر ہم اس کو اپنی روایت کے الفاظ میں بیان کریں تو کلامیانہ اور صوفیانہ دلیل کو ایک لفظ احب العفیلین آفلین کہہ کر متقلمانہ دلیل کو جو ہے وہ اون کیا احب لا احب کہہ کر صوفیانہ دلیل یعنی ایک عقل سے دلیل دی ہے ایک انسانی طبیعت ایک انسانی جو جمالیاتی شعور ہے ٹھیک ہے اس سے دلیل دی لاحب اور بولے اس میں پھر اور کیا بات پتہ چلی کہ فطرت سلیمہ کے اندر جو محبوبات اور مقروحات رکھی گئی ہیں وہ خود ایک دلیل ہے اللہ وحب مجھے نہیں پسند ہو سکتا ہے اگلا بندہ کہتے ہے تمہیں نہیں پسند تو ہمیں تو پسند <laughs> اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا تو اصل یہ نہیں ہے یہ بڑی کام کی بات ہے یعنی اللہ و میں وہ صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہے وہ وہ انسانوں کی ایک نارمیٹو یا معیاری حالت کی بات کر رہا ہے اللہ حب اللہ حضرت تو یہ ہے اس کے اندر یہاں آپ امام راضی کو پڑھیں گے تو وہ پورا انہوں نے طویل بحث کر کے یہاں جو کلامی دلیل ہے اس کو بیان کی ہے یہ صوفیانہ والی نہیں ہے تغیر والی ساری بحث کلامی بحث ساری امام راضی علیہ رحمہ کے یہاں اس جگہ پہ ہے صوفی جو دوسری بحث ہے تغیر وہی وہ صوفیہ کے ہیں وہ کلامی دلیل بھی ہے اس میں صوفی صوفیانہ دلیل بھی اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ حادث ہے اللہ کے سوا جو بھی مخلوق ہے وہ حادث ہوتی ہے کیونکہ مخلوق ہو نہیں سکتا کہ وہ حادث نہ ہے اگر وہ مخلوق ہے حادث ہے اور اگر وہ حادث ہے تو مخلوق ہے خدا کی ذات و صفات میں حدوث کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اگر وہاں حدوث کا عمل دخل ہو جائے وہ حادث کرا ہے اس کے لیے پھر کسی خدا کو ڈھونڈنا پڑے گا قدیم یعنی میں نے آپ کو بتایا حادث کی ڈیفینیشن کیا ہے کیا جو نہ نہیں تھا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ قدیم نہیں ہوتا جو کبھی بھی نہیں جو کبھی بھی ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ نہ ہو وہ قدیم ہے وقت بھی ویسے نہیں تھا وہاں لیکن جس کو آپ کہتے ہیں حادث یعنی کلامی اسلام حادث ہے مصبوق بالآدم کیونکہ انہوں نے لفظ ایسا بولنا ہوتا جس میں ادم وہ زمانہ نہ آئے مصبوق بل آدم کے بعد نہیں آیا وہ سوری حادث وہ ہے جو عدم کے بعد آئے مصبوق بالعدم کا مطلب ہے پہلے ادب ہے پھر حدوس ہے ٹھیک ہے اور قدیم کو غیر مسبوق بالعدم ٹھیک ہے اس کی ذات پر عدم کبھی تاریخ نہیں ہوگی سبق ہے تمہارا لیکن یہاں سبق میں سبق زبانی نہیں ہے یعنی یہاں سبق سے مراد ایک شے ہے کیا اس شے پر حدوس طاری ہوا ہے بس اتنا سا سوال نہیں ہوا ہاں باقی یہ بات ضروری ہے کہ آپ کہیں گے ہماری زبان جو کہ بالکل وہ باؤنڈ ہوتی ہے تو اس کے اندر بیان کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی زبان و مکان آیا جاتا ہے لیکن ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہوا متنظم عن زبانی و مکان لئی سَ متضمن و متمکن ہائی ٹھیک ہے لا متضمن ہے نہ متمکن ہے یعنی زبان ولا فل مکان تو یہ ہے آپ دیکھیں فلم جن کا فلم افلب الفل ٹھیک اچھا یہاں سے اور نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشہور ہے اگر جیسے اختلاف ہے تو جو پرانے جوینہ لدینہ تو جو علماء گئے اس طرف ابراہیم علیہ السلام کی قوم سابی تھی تو انہوں نے پھر سے مراد ستارہ پرس لیے کیوں ستارہ پرس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل پیش کی اس میں تین چیزوں کا ذکر کیا کہ اچھا یہ رب ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا تو اس میں سورج ہے چاند ہے ستارہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجرام میں کی عبادت کرنے والی قوم تھی وہ نہ اور چیزوں کی بھی اگر درخت کی عبادت کرتی تو درخت کا ذکر بھی ہو سکتا تھا کہ درخت میں بھی تغیر ہے کل ہرا نہیں تھا آج ہرا ہے کل چھوٹا تھا آج بڑا وغیرہ وغیرہ مطلب. ہر شے میں تغیر ہے لیکن انہوں نے خاص طور پہ کب قمر اور شمس کا کیوں ذکر کیا اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کی قوم جو ہے اس کے ہاں ستارہ پرستی تھی اللہ ہوا ہے فلما ر القمر بعض سے پتا یہ چلا کہ غالبا چودھری کا ہوگا ٹھیک ہے کہ کیونکہ بزا کا یبزو مضوغ یہ کہتے ہیں روشن ہونے کا فلما ر القمرا اور قمر کا حال آ رہا ہے ٹھیک ہے نا القمر کا حال ہے بعض تو بس جب چاند کو روشن حالت میں دیکھا یہ مراد. روشن حالت میں دیکھا. کہنے لگے على التنزل. على رب کو جانتے ہیں. اور اس میں کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے جاؤں پہلی بات کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اقرار کرنے لوگ گمراہ ہیں ابھی تو اس لال مکمل کی نہیں ہوئی سورج رہتا ہے <laughs> یعنی سورج تو رہتا ہے تو ابھی سورج کو فارغ کرنے کے بعد یہ قول آنا چاہیے تھا کہ منل قوم میں تو پتہ کیا چلا کہ گویا معلوم ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں ٹھیک اور پھر للم یہ دینی رب گویا رب پہلے سے موجود ہے یاد دیکھیں للم لام موتر میں قسم اللہ یعنی وہ قسم بی خدا کی کھا رہے ہیں اور اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میرا رب موجود ہے جو مجھے ہدایت دے گا تو رب کے وجود کا اقرار بھی ہے میں سمجھا کہ رب کے وجود کا اقرار بھی ہے اور قوم کی ذلالت کا اعتراف بھی ہے تو لہٰذا معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اس میں پھر پیغام کیا ہے کیا کس کو کہہ رہے ہیں کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی اگر تم اللہ سبحانہ مطالعہ کے ساتھ مخلص گے۔ تو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے یعنی للم یادین ربی کا مطلب ہے یہ استدلالات بھی ایک خاص حد تک نفع دیتے ہیں جب تک اللہ سبحانہ و تعالی خود ہدایت نہ دے دیں اور توفیق نہ دے دیں اس وقت تک ہدایت نہیں ملتی ٹھیک ہے یعنی استدلالات کی دنیا پر محض کھڑے ہو کر ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایمان پر قائد کر لیں ہوتا ہے وہ دماغی طور پہ مان لے گا ہو سکتا ہے سر تسلیم خم نہ کریں جھکائیں نہ خدا کی طرف جیسے ہم پیچھے پڑ چکے نا وہ کہاں یعنی اس کے ذریعے نہیں پہنچوں رب کی طرف سے شرطیا ہے, بات ہے جملہ شرطی ہیں نا پتہ چل رہا ہے لم یہ ربی اگر نہ دی ہدایت میرے رب نے مجھے جواب شرط کیا لکو نن نہ تو میں لازمًا ہو جاؤں گا من القوم گمراہ لوگوں میں سے فلم اور اشم سا بازی تن قول ہادا ٹھیک بازیغن کا مطلب ہے کہ نسب الحار پہ ہے وہی بذبو مضوگا اول حاضا ربی حادی کیوں نکا اور بھی آگے یہ میرا لب ہے حالانکہ شمس کے لیے صفت کیا رہی گئی بعض بتانا شمس جو ہے وہ ماننا سے سمائی ہے ہاں اصل میں جب کسی شے کی طرف محض اشارہ مقصود ہو اس کی جنس یا ماہیت طے کرنا مقصود نہ ہو تو آپ مذکر سے اشارہ کرتے ہیں گئے؟ یعنی آپ نے محض اشارہ کرنا یہ شے یعنی آپ نے پنکھا ویسے مرواۃن ہے نا یہ لیکن آپ نے کہتے اشارہ کرنا یہ یہ کہتے ہیں نا یہ تو آپیں گے ہاتھ اب ہادی ہی کہنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھا رہی ہے کہ بات والے دوسری رہی یہ بیان کی یہ بھی ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ ہادی ہی کہہ کر اس کے متعلق جو خبر دینا چاہ رہے ہیں وہ مذکر ہے سمجھا رہی رہیے کہ یعنی منت شاہ کی طرف اشارہ کرنا ہے آپ نے اور جو اس کے متعلق بتانا ہے وہ لفظم کیا ہے مضک تو پھر مذکر کا اشارہ اب کیا بتانا ہے حال ہی رب سمجھے رب کیا ہے رب جو ہے وہ مذکر ہے تو اب لہذا شمس کی طرف اشارہ مذکر کا ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن پہلی بات بھی ٹھیک ہے کہ یہاں اصل میں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ یہ کیا بس حالہ رب بھی ٹھیک ادوا جائے کہ تیسری بات کیا علما نے کہی مذکر کو معنس کی ضمیر یا اشارہ دینا یا مونس کو مذکر کی ضمیر یا اشارہ دینا یہ تحقیر کے لیے ہوتا ہے کہ ہادہ رب یعنی اس میں کوئی استفامی یہ, یہ میرا ربرین کے نہیں پتہ ہے تمہیں یوں کر کے طلوع ہوا ہے مستقل متغیر ہے کسی نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے تمہیں سب کر رہا ہے تمہاری خدمت ہے جو بھی یہ سارے دلائل اس کے اندر پائے جاتے ہیں یہ رب بنے گا ہزار نہیں کہ تو ہادہ کے اندر تحقیر بھی ہو سکتی ہے ہے تو مانس لیکن ہادہ تو ہاذہ کیوں مذکر لائے یا تو اس لیے کہ اس کی ماہیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے محض اشارہ مقصود ہے دوسرا یہ بتایا کیونکہ خبر مذکر ہے تیسرا یہ کہ تحقیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے سمجھ آ رہی ہے اول ہاضہ ربی اور پھر ایک علت بھی بیان کی ہے ہاضہ ربی ہاضہ اخبر یہ زیادہ بڑا ہے یہ ہوگا رب پھر اگر تم نے جو ہے حجم کے اعتبار سے خدا کو طے کرنا ہے تو پھر جو جتنا بڑا ہوگا وہ اکبر. اکبر من ماذا القمرکمکم ٹھیک ہے کیونکہ پیچھے ذکر آیا نا تو افعل و تبزیل کے بعد وہ جو پیچھے ذکر آیا ہے وہ معذوف سمجھا جائے گا اگر خالی آئے اکبر اور پیچھے کسی کا کوئی ذکر نہ ہو تو پھر ہوگا اکبر من کلی شعیق جیسے جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اکبر مننا نہیں اللہ اکبر من کلی شعیق آج باز ہے لیکن یہاں اکبر من کلی شعیع کیوں نہیں ہے اس لیے پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے تو اکبر من القمر و اکبر منل تو اب کیا کہتے ہیں غروب ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں بری ہوں فیل کے ودن پہ مما تشریک اس سے جو تم شد کرتے یعنی مما تشریک ٹھیک اور اس کے بعد جو ہے وہ مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کلمہ ہے جس کو حنیفیت کی بنیاد کہا جاتا ہے انی وجہ تو وجہ لل لذی فت اور اب اس پہ دلیل کیا بنی ہے دیکھیں کہ جب یہ اجران سماویہ اور سب متغیر ہیں اور حدوس کا شکار ہیں سمجھا رہی ہیں اور یہ پوری کائنات پر یہ صفت غالب ہے کہ وہاں تغیر ہے حدوث ہے حرکت ہے تو یقیناً اس پوری کائنات کو عدم سے کوئی پیدا کرنے والا ہوگا کیونکہ جب یہ متغیر ہے تو یہ قدیم نہیں ہو سکتی یہ حادث ہے اور جب حادث ہے تو کوئی حادث بلا سبب وجود میں نہیں آ سکتا جب کوئی حادث بلا سبب وجود میں نہیں آ سکتا تو یقیناً اس کا ایک فاتر ہے جو ان تمام علامات حدوث سے مابرہ ہے ظاہر کہ تو کہہ رہے امی وجہ میں نے پھر اس کی طرف اپنا رخ کر دیا ہے اِن وجہ تو وجہ, تو وجہ توجی اپنے چہرے کو کسی طرف کرنا ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر اگرچہ چہرے کا مفہوم ہے لیکن اب جب آپ کہیں بد جہت رسالتی تو اس کا بندہ ہوگا میں نے اپنا پیغام کسی کی طرف بھیجا اگرچہ وجہ کے اندر وجہن کا مفہوم ہے لیکن کیونکہ اس کے استعمالات اب بہت سے ہیں کسی بھی شے کو کسی کی طرف بھیج دینا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وجہ کلامی یعنی آپ کہیں تمہارا کلام کس کی طرف متوجہ ہے جیسے اردو میں بولتے ہیں ہاں اس چیز کی یہ ہاں اس کا اس کا مطلب ہوتا ہے اس شعر کے اندر جو ابہام ہے اس کا چہرہ ظاہر کرنا توجیہ کا مطلب یہ ہے لیکن ایک ہوتا ہے کلامی مجہن علی یعنی میرے کلام کا رخ تمہاری طرف ہے ٹھیک ہے موجہ کا عربی زبان میں کیا مطلب ہے عربی میں توجیہ نہیں بولا جاتا توجیہ کلام استعمال نہیں ہوتا کیا مطلب توجہ کلامی الف فلان یا کلامی مجہ العلا فلان یعنی انا اتحد اس سے میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب وجہ کے ساتھ پھر وجہ بھی آ گئے میں نے رخ کیا ہے کس کا رخ کیا ہے اپنی بات کا یا اپنے اپنی ذات کا اپنی ذات کا تو وجہن استعمال ہوتا ہے نا ذات واضح انی وجہ تو میں نے رخ کیا اپنے چہرے کا کس کے لئے؟ فطر جی. اس کے لیے بال لدیفات اس ہستی کے لیے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا دیکھیے پہلے بتایا تھا فطر یفترو جو ہے وہ اس کے اندر ادم سے پیدا کرنے کا مفہوم ہے پھاڑنے کا مفہوم ہے یعنی الدی فطور شبق ستار العدب کو اخرا الوجود ٹھیک ہے جس نے ستارے ادم کو پھاڑا اور وجود نکال دیا تو انی وجہت وجہ تو وجہ بلدی خلق السماوات یعنی من ادمِن کا کا حال کے اندر جو زمیر ہے اس کا. انی وجہتو میں نے اپنا کیا ہے اللہ کی طرف ہوتے ہوئے باطل سے حق کی طرف مائل ہونا یہ حنیف ہے ٹھیک اس کے مقابلے میں ہے جناح یا جناح جو زیادہ استعمال ہوتا ہے باطل سے سوری حق سے باطل کی طرف مائل ہونا جس سے جناح بنائیں نہیں سلیکم جناح ہوں ان تب تک تو جناح کیا ہے باطل کی طرف مائل ہونا اور حنیف کیا ہے کہ جو حق کی طرف مائل ہو چکا ہو باز بات والے کے یعنی میں نے اپنا چہرہ کیا ہے خدا کی طرف اس کی طرف مائل ہوتے ہوئے الفاظ کہہ مائل ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی اور شے کو چھوڑ دینا یعنی اگر آپ اس طرف جا رہے ہیں تو اگر ادھر مائل ہو جائیں گے تو اس راستے کو چھوڑ دیا تو گویا کسی اور شے کے لیے آپ یکسو ہو گئے تو یکسوئی کا بخون بھی اس کے اندر پائے جاتا ہے انی حنیفا وما انا من واطی اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں فعض علماء نے یہاں کہا کہ یہ اللہ کے وجود پر استدلال نہیں کر رہے ٹھیک ہے اللہ کا وجود ان کی قوم کے ہاں بھی طے شدہ ہے وہ استدلال یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو موجودات تمہاری طرح متغیر اور حرکت میں ہیں وہ تمہاری طرح محتاج ہیں ٹھیک ہے ठीक? اور جو تمہاری طرح محتاج ہے اس کی عبادت نہیں ہو سکتی بد واضح کریں لہٰذا جن ہستیوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ محتاج ہیں وہ محتاج کیوں ہیں کیونکہ وہ حرکت میں ہیں آ وہ فانی ہیں وہ زوال پذیر ہیں اور ان کی حرکت ان کی اپنی ذات سے نہیں ہے کسی اور نے اسے دی ہے لہٰذا ایسی ہستیاں عبادت کے لائق نہیں ہیں لہٰذا میں شرک نہیں کرتا بت یہ بخوم بھی ہو سکتا کیونکہ اکثر جو قومیں تھیں وہ خدا کے وجود پر کسی نہ کسی درجے میں یقین اور ایمان رکھتی تھی اور ان کا مرض یہ تھا کہ وہ شرک کرتی تھی بولے لیکن آپ کہیں گے پھر اس سے سارا استدال نہ کہ لوگوں کی تو اپنی جگہ رہا کہ جو حدوس کا شکار ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا تو پتہ کیا چلا اس کائنات کے اندر جو صفات ہیں وہ سب قسم سب حدوس پر دلیل ہیں اور یہ صفات خدا ان سے متصف نہیں ہو سکتا لہٰذا اہل سنت کا مسئلہ کیا ہے کہ بھائی لئی سکم اتنی ہی یہ محکم آیت ہے کیا ہے یہ محکم اور ہر آیت یا حدیث جس میں تشبیح ہے وہ اس آیت کی طرف لوٹائی جائے گی یعنی جب کہہ دیا کہ اس کے مانند کوئی نہیں ہے تو اگر اللہ کے لیے آ حدیث میں کہ نل الرمہ الا سما دنیا کل لَََ لطن فہل میں مستقفرن فر ال ٹھیک ہے تو یل ذیل تو حل نظول ہو بیمانہ اللہ ہوں ینتقیل بناؤشی الاثل دنیا نہ ادواز کے نہیں تو پھر کیا ہے نزول ہے اس کا مانتے ہیں نہ سنت کوئی شک نہیں ہے نزول ہے لیکن نزول کا جو معنی ہمارے ہاں متعارف ہے وہ کوئی معنی اللہ کے حق میں مراد نہیں ہو سکتا ادواضے کے نہیں یعنی ہم کہیں گے نہ اس کا نزول مکانی ہے نہ اس کا نزول زمانی ہے جو بس اس, اس کے لائق ہے وہ اس کا نظول ہے تو لہذا لئی س کا مثلی شعیح ہم ہر جگہ لگائیں گے لئی س کا مثلی ہی ان فی مضول ہی ہے. اس کے نزول میں اس کے کوئی مانند نہیں ہے یومہ یوم جو فرمایا کہ فیم القیابتی شعیق ہر جگہ آپ نے تجسیم اللہ کو جسم قرار دینا اور جسمانی صفات اس کے اندر ثابت کرنا اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے لئی سقم اتنی ہی لم سمیہ یہ جتنی بھی آیات اور جو تصویر کی آیات ہیں اللہ ہر قسم کے نقص سے بھر ہے گئے آپ کہیں گے حرکت کمال ہے آپ کہیں ویسے تو حرکت کمال ہے درخت حرکت نہیں کر سکتا ہم حرکت کر رہے ہیں تو یہ کمال ہے تو جو بھی کمال ہوتا ہے وہ اللہ, اللہ کے لیے ثابت ہوتا ہے سمجھا نہیں عموماً یہ استدلال ہے جو ہم میں کمال ہوگا وہ اللہ کے لیے ثابت ہوگا بال اور جو ہم نقص ہے وہ اللہ کے لیے بال اس سے اللہ متنزع ہو گے تو ہمارے اندر حرکت کمال ہے کہ نہیں کمال نہیں کیوں اگر آپ بیٹھ رہے تھے تو زیادہ وہ تھا نہیں ہاں ہمارے لیے تو حرکت کمال ہے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے حرکت کمال ہے ثابت کریں نہیں مثال کے طور پہ آپ کہیں درخت آپ درخت میں لیں درخت زیادہ حالت ہے کمال میں زمال قدیر تو وہ بھی ہے لیکن وہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں نہیں جا سکتا ہے روئی تو نہیں ہو سکتا آٹھ سال میں فالغ ہوتے ہیں درخت درخت کی مختلف نہیں ہمارے لیے حرکت کمال ہے اس میں کوئی شک نہیں یعنی ہم پتھر سے افضل ہیں پتھر اپنے ارادے سے حرکت نہیں کرتا ہم متحرک بالارادہ ارادہ حیوان کی تعریف ہی ہے حیوان کی کیا تعریف متحرک بالارادہ اور ہم حیوان ہی کی ایک قسم ہیں حیوان نعت تو ہمارے لیے کیوں کمال ہے اب ہم کہیں کہ ہمارے لیے حرکت کمال ہے تو اللہ کے لیے بھی یہ کمال ہونا چاہیے علماء نے کہا یہاں یہ اصول نہیں ہے یہ بات کام کی ہے ذرا اور سے سنیے گا یہ اصول نہیں ہے کہ جو کمال ہم میں ہے وہ کمال اللہ میں بھی ہوگا ہاں اصول یہ ہے جو کمال محض ہے جس کے اندر کوئی نقص نہ پایا جاتا وہ کمال اللہ کے لیے ثابت ہوگا محض کمال نہیں کمال محض بس محض کو پہلے نہیں لگانا محض کو بعد میں لگانا اللہ کے لیے محض کمال ثابت نہیں ہے بلکہ کمال محض ثابت ہے یا اس کو یوں کہیں اللہ کے لیے مطلق کمال ثابت نہیں ہے بلکہ کمال مطلق ثابت سمجھا رہی ہے کہ ہمارے لیے حرکت کمال اس لیے کہ ہم ایک اسپیس کے اندر باؤنڈ ہے نا سمجھا رہی ہے؟ اس اسپیس میں ہونے کی وجہ سے یعنی زمان و مکان میں ہونے کی وجہ سے اب حرکت ہمارے لیے کمال ہے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر کے جا سکتے ٹھیک ہے تو ہمارے لیے کمال ہے لیکن ہمارا یہ کمال ایک نقس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ نقص کیا ہے ہم محدود فلحریے کے نہیں ہم زبان و مکان میں ہونے کی وجہ سے محدود ہوئے نا تو اس محدودیت کی وجہ سے ہمارے لیے ایک کمال بنا ہے جو زبان و مکان میں نہ ہو اس کے لیے ایسا کمال آپ ثابت نہیں کر سکتے جو نقص کی وجہ سے پیدا ہوا تو ہمارے لیے یہ کمال ہمارے نقص ہے یعنی آپ کے پاس دوست ہے یعنی ہمارے لیے کمال ہے لیکن یہ کمال ہماری ایک ناقص وجود سے برامد ہو رہا اگر ہمارا وجود کامل ہوتا ہے تو یہ شے ہمارے لیے کمال نہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ تو اس لحاظ سے بات درست ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی ستحر کا علی اللہ حل مکان ٹھیک ہے فلاح ان تقیلوں میں مکان اللہ مکان اللہ کو اپنے جیسے وجود پر قیاض نہ کیجیے گا تو کہیں موضوع اللہ جیسے عیسائیوں کے ہاتھ دکھاتے ہیں اوپر بیٹھا ہوا ہے بڑا سارا خدا تصویروں میں نظر آ رہا ہوتا ہے لاٹھی لے کے بزرگ اور لمبی ساری اس در اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے ہاں تنظیم ہے اہل سنت کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے یہاں تنظیح ہے ہر قسم کی تشبیح اور تجسیم سے ماں اور وہ اللہ کے لیے تمام سب صفات ثابت کرتے ہیں لیکن صفات کے اندر جو انسانی مفاہیم پیدا ہوئے ہیں ان کو نکال کے اور وہ انسانی مفاہیم ہمارے نقص کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں دیکھنا کمال ہے لیکن ہمارے ہاں دیکھنا بہت سے نقائص میں گھیرا ہوا ہے ہم آنکھ کے بغیر آلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے ہم روشنی کے بغیر نہیں دیکھ سکتے سمجھا ہے کہ نہیں ہم خاص حد سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم فلا فلا ویبس کے اندر اندر ہی دیکھ سکتے ہیں بس سمجھا لیے اللہ کے لیے آپ اس بات کریں گے صفت سما کا یا بصر کا ان تمام نقائص سے ماورہ ہوگیا سمجھا ہے کہ نہیں یعنی آپ کہیں گے اللہ دیکھتا ہے دیکھنے سے براد آنکھ سے دیکھ رہا ہے یا جہت میں ہونا ضروری ہے میں آپ کی جہد میں ہوں گا تو آپ کو دیکھوں گا یاد نکل گیا تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا دیوار سے وہ تو نہیں دیکھ سکتا اللہ ان تمام علائقات جسمانیات جو دیکھنے کے ساتھ ہیں ان سب سے کیا ہے ماں بنا وہ دیکھتا ہے بغیر آلے کے دیکھتا ہے بغیر جہت کے دیکھتا ہے کیوں آپ کے جہت کے بغیر دیکھتا ہے ہم بھی خدا کو بغیر جہت کے دیکھیں گے قیامت کے جہت میں نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ خدا جہد میں نہیں ہے اور جب خدا جہت میں کیوں نہیں ہے اس لیے اس زمانہ مقام میں نہیں ہے یعنی جہد کا مطلب ہے ادھر اور ادھر یہ تو ڈائمنشنس کیوں پیدا ہو رہی ہیں میرے وجود کی نسبت سے پیدا ہوتی ٹھیک ہے کہ اور یہ اضافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو جہت میں نہیں ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ اس کے پہنچ یعنی فوق پہ ہے لیکن فوق ہم نے دیکھ چکا ہے فوق فوق کے ساتھ کچھ الفاظ آتے ہیں جو فوق کے کیا بولا ہیں کیا ڈرنے کی علت یہ کہ بس وہ اوپر ہے تو اگر بس وہ اوپر ہے مکانی ہے تو بعد سے تو اگر جو چھت پہ کھڑا ہوگا میں اس سے ڈروں گا اوپر سے کیا بُلا تھا لئے ان یوراک کہتے ہیں وہ میں سب کے اوپر دیکھ رہا ہوں اوپر دیکھنے تو ضروری نہیں بُراد ہوتا ہے تہ خانے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں اوپر نہ ہو سمجھا رہی ہے تو فوق کا کیا مطلب یوراک ہے سب وہ سب دیکھ رہا ہے اس کی نظر میں سب کچھ ہے اس کی سماعت پساروں لہٰذا خوفزلہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ من لأنه فوق فوق مکانی سبھی فوق مکانی. بل مکانی بلگوا متدسو بات واضح کے یہ باتیں امام غزالی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے علم الکلام میں نہیں پڑھنا لیکن ہم جیسے جو عوام الناس ہیں ان کو یہ بات گھول گھول کے پلائی جانی چاہیے کہ اللہ سُنا کا الگ سے ماورہ ہے کیونکہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں زمان و مکان اور حسیات سے اشتغال زیادہ رکھنے کی وجہ سے خدا کے بارے میں بھی یہ تصورات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم ہر وقت حسیات میں مگن آپ دیکھیں اس تھوڑا بیٹھے تو سب حصیات یہ لکڑی ہے میز ہے یہاں تک کہ قرآن مجید بھی ایک حصی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے تو حصیات میں اشتغال بہت زیادہ ہے ہمارا تو حصیات میں اشتغال کی وجہ سے انسان کے اندر ایک فیکلٹی ہے جس کو امام غزالی کہتے ہیں وہم ہم اردو میں وہم بولتے ہیں نا وہ والی وہم نہیں ہے وہ وہم کیا ہے ہر شے کو حصیات پر کسی نہ کسی درجے میں قیاس کرنا سمجھ یہ بہم ہے یہ بہم ہوتا ہے یعنی ہم سمجھیں کہ اگر خدا بھی ہوگا تو کسی جہت ہی میں ہوگا نا <laughs> سیدھی سے بات ہے اگر ہوگا تو ادھر اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا یہ وہم کیوں ہے اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ موجودات کو کسی جہت میں دیکھا ہم نے کبھی کسی ایسی ایسے وجود کا مطالعہ نہیں کیا جو کسی جہت میں نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے خدا کی جہت میں بات واضح ہے تو یہ ہمارے وہم سے پیدا ہونے والی ہے اس لیے بتایا نہیں سکم اتنی لیے یہ شعیح حضرت ابوبکر صدیق سے جو جملہ علی شان مروی ہے کہتے ہیں کلبا خطر اب بالغ فلغ و بخلا جو بھی تمہارے ذہن میں تصور و بارد ہو وہ خدا نہیں ہوتا آپ سمجھا لیے ہیں یہی عبارت امام تحابی علیہ رحمٰن نے عقیدہ تحابیہ میں نقل کی ہے کہ کلبا خطر اب بالغ فلاگ و بخلا وہ اللہ نہیں ہے ٹھیک آپ کہیں گے تصور آ رہا ہے ادھر جو تصور آ رہا ہے وہ خدا نہیں سمجھا رہی بڑے اس مسوسے سے نکلنے کا آسان طریقہ کیا ہے خدا کا جو تصور ہے وہ خدا ہے خدا پر ایمان ہے اس کے وجود کا کہ وہ موجود ہے اپنی ذات اور صفات کے ساتھ اس کی ذات کی حیت کا یا ماہیت کا کوئی تصور ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں ہے اور کسی ایسے تصور کو عقیدے کی سطح پر خدا مان لینا شرک ہو جاتا ہے وسوسے کا آ جانا شرک نہیں ہے وہ تو آتے جات رہتا ہے ٹھیک ہے کی بات کرو علماء نے کہا کہ یہود جو ہے یعنی یہ تجسیم ہمارے ہاں کہاں سے آئیے ہمارے ہاں پھر چرے ہیں مجسمہ یہود کے ہاں تجسیم بہت زیادہ ہے اور یعنی جو مجسمہ ہے نا ادیان میں وہ یہودی ہیں ان کے یہاں آپ بھی آپ دیکھیں تو خدا کی ایسی عجیب و غریب جیسے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی پہلی کتاب پڑھی نا بک آف جس میں وہ قصہ آدم و ابلیس ہیں اس میں جب آپ و قصہ آدم و ابلیس پڑھتے ہیں تو ایک کا بیان ہے اللہ نے ان سے کہا وہ لیکن وہاں کیا بیان ہے کہ وہ درخت کھا لیا ٹھیک ہے درخت کھا میں سے کھا لیا تو حضرت اب آدم بہت پریشان ہوئے چھپ رہے ہیں درختوں کے اندر تو اچانک ان کو دھم دھم کی آواز آتی ہے دھم ڈھم پتہ خدا ہے سمجھا نہیں یہی ہے آپ دیکھیں وہ جو فوڈس فوڈ فوٹس... اسٹیپس ہیں نا ان کی آواز آ رہی ہے دھم دھم دھم اچھا پھر وہ خدا جو ہے وہ درختوں کے درمیان آ کے کھڑا ہو جاتا وہ کہتے ہیں آدم تم کدھر رو کدھر رو یہی یعنی اسی وہ چھپے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مجھے شرم آ رہی ہے اس لیے میں چھپ گیا سمجھا دیں مطلب اسی طرح خدا کی ڈسکرپشن ہے یعنی اس طرح کے قصوں میں جتنی اب مطلب ہو آپ کہیں گے نہیں اس میں یوں الیگوریکل ہے یہ ہے فلا ہے تو ان سے بیان کس کے عجیب وغریب قسم کا خدا کے قدموں کی چاپ کی آواز بھی آ رہی دھم دھم کر ہے ان کے اندر تسلیم یہاں تک کہ اکثر جو فرقے ہیں جن لوگوں نے تسلیم پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے کہا کہ کس کس طریقے پہ وہ یہود سے متاثر ہوئے ہیں یہود کے عقائد اور تصورات سے یہود سوراج اسرائیل یاد سے جب ہم اسرائیل یاد کہتے ہیں تو اس میں نصارہ کا لٹریچر کم ہوتا ہے یہودیوں کا زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بنی اسرائیل ہے نا اسرائیلی اسرائیل یات کا جو دخل عمل دخل ہوا اس کی وجہ سے حالیہ قرآن مجید میں اگر آپ محکم آیات دیکھیں گے تو وہ بتا ہے کہ دیکھو وہ کسی کے معنی نہیں ہے بس لئی سکا مثلی اگر ہم کبھی وہاں پہنچے تو بتائیں گے اس کا بالغا کتنا ہے لئی کا مثلی ہی شہی شعیع ان میں یعنی نے یہ بھی نہیں کہا کہ لئی سکا ہی شعیع لئی سک مسلی ہی شای. یہ صحیح ہے کہ غلط اس میں تھوڑی سی تصحیح یہ ہے کہ سارے تو قائل نہیں ہوتے کچھ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو اہل حدیثوں میں سے نہیں مطلب بزرگوں میں سے پرانے لوگوں میں سے کچھ قائل رہے ہیں اور وہ شیعہ نہیں کہتے تاکہ جو عشاعر اور مادرودی ہے وہ بھی کہتے تو وہ کچھ عقائد ایسے آئے ہیں ان کی ابھی وضاحت نہیں ہو سکتی لیکن وہ جس کی وجہ سے مسائل ہیں ہاں ہاں وہ ان شاء اللہ دیکھیں گے اب شیت وزیم قوماجہ جس کو کہتے ہیں محاج طرف سے حجت دینا آپ حجت دیں مفالا ہے نا مفالہ میں کیا ہوتے ہیں مفالہ کی خاصیت ہے ترفین دو طرف کا ہونا تو انہوں نے حجت دی آپ نے حجت دی تو جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے اور اطوحادی فلّہ وقد ہدا کہنے لگے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں فلّہ ہی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے فی وجود اللہ. اگر ہم استدل علی وجود اللہ دیں اور اگر آپ توحید پر استدل ہیں تو فی توحید بات بازے کریں تو فلّہ اطوحادی صفاۃ اللہ جو بھی اطوحاد اللہ حالیہ وقع ہدا حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے, دے, دے, دے, دے, دے یعنی کیا مطلب یعنی ایسا ہی ہے کہ تو آپ کہیں کہ تم مجھ سے جھگڑ کے آ رہے ہو کہ یوگنڈا نامی کسی ملک کا وجود ہے کہ نہیں حالانکہ میں تو وہیں سے بھی اتر کے آیا ہوں فلائٹ وہیں سے لے کے آیا وہیں سے آ رہا ہوں یہ اس طرح ہے اللہ کے بارے میں کیا چل میں تو یعنی یوں ہے جیسے اللہ کو دیکھ چکا ہوں اللہ تو مجھے ہدایت دے چکا یعنی میرے لیے یہ چیزیں اب استدلالی بھی نہیں رہی استدلالی سے بڑھ کر آیا ہو گئی تو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو حالانکہ اللہ تو مجھے ہدا... اللہ ہی نے تو ہدایت مجھے دی ہے اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے بارے میں اس کے وجود یا اس کی توحید کے انکار میں مجھ سے جھرٹ دیں کہ نہیں پیچھے کہا تھا نا ربی اس کے بعد اس بیچ میں جو روایات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ڈرایا کہ اچھا ہمارے محبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے اور ہمارے محبودوں کے تم قائل بھی رہے وغیرہ وغیرہ تو تم ہمارے محبودوں کی طرف سے پھٹکار پڑے گی تم پہ. تو کیا کہتے ہیں ولا خون اللہ شاہ بیا والد خوف اور میں خوف نہیں رکھتا کس کا ماں تو شریکون اب یہ ماں اگر موصولہ ہو بزدریہ بھی ہو سکتا اگر موصولہ ہو تو پھر ترجمہ ہوگا کہ میں خوف نہیں رکھتا جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو یعنی جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو سمجھا لیے نہیں یعنی ماں جو ہے وہ تشریقہ کا مقول بھی مقدم ہوگا المعبودات تشریقہ بلاہ سبحانا سمجھا رہی ہے کہ ڈر نہیں؟, نہیں رکھتا ماں ان معبودوں کا جن کو تم اللہ کے ساتھ سیٹھا رہے سمجھا گئے اگر یہ کیا ہوگا ماں موصول ہے اور پھر ماں کیوں لے کر آئے رہے ہیں تو عاقل بھی نہیں ہے جن کی تم عبادت کرتے من بھی نہیں کہا اقافو من تشری کون پیلا افاق و تو شریکو نبی اچھا اور اگر ہم اس کو لے لیں کیا ہے کیا لے لیں مزدریہ تو کیا بنے گا ولا اخواف عشراء کا تمہارا اللہ کے ساتھ شرک کرنا مجھے خوف خوفزدہ نہیں کرتا سمجھا لیے یہ ماں مزدریہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ روایات کو لیں تو ڈرا مہبودوں سے رہیں اور اللہ ان یشا اور امی میں بھی اشارہ یہ ہے کہ وہ ڈرا رہے ہیں کہ تمہیں کچھ ہو جائے گا تو کہہ رہے ہیں میں خوف زدہ نہیں ہوں اللہ یہ کہ خدا چاہے تو کچھ ہو جائے گا یعنی اگر مجھے کچھ ہوگا بھی تو خدا کے کرنے سے ہوگا تمہارے مہبودوں کے کرنے سے نہیں ہوگا ڈرایا جاتا نا تم نے گستافی کر دی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہمارے بزرگوں کی یا ہمارے محبودوں کی تو تم پر جو ہے کوئی آفت آ جائے گی اور پھر جب آفت شافت غلطی سے انسانوں پر آتی ہی رہتی ہے آ جائے کسی پر تو وہ بہت شوق مچا دے گا ہم نے کہا ہوتا اور اگر نہ آئے نہ آتا تو پھر گھڑ لیتے ہیں خود بہت یعنی اپنے جو خبر پرستی بھی ہمارے ہاں ہوتی ہے اس میں بھی جھوٹے قصے کے وہ فلاں استاد دیے جو اس کے ساتھ ایسا وہ ہوا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی بالکل جھوٹ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا نہیں کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ بالکل اس طرح کے قصے یعنی یہ تو میرے مشاہدے کی بات ہے یعنی میں یونیورسٹی پڑھ رہا تھا تو ہمارے استاد ڈاکٹر سرفراز احمد آوان تو وہ تو بہت بڑے عادم ہیں ماشاءاللہ اور ان کی ایک کتاب ہے بہت ضفیم بریل کی بندی مسئلے پر ٹھیک ہے تو وہ بات ہو رہی تھی کلاس میں محرم پہ شادی کے حوالے سے ٹھیک ہے تو کہہ رہے تھے کہ محرم پہ شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے شیہوں کا بنایا ہوا ہے سب کچھ اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب کے نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی محرم میں تو بس غلطی سے ان کے بیٹے کو ایک حادثہ ہو گیا اور وہ وہ ان کے گھر والے فوت ہو گئے تو اس سے شیوں نے جو ہے وہ یہ شور مچایا کہ دیکھو وہ کہنے کہ ہو یہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے اب وہ اتفاق ہو گیا تو اس سے نتیجہ ضروری نکلتا میں نے ان سے کہا کہ کس کو اتفاقہ حاصل ہوا ہے اچھا یہ بات شاید آپ کو نہ معلوم ہوگا شیوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ جنہوں نے شادی کی تھی وہ بھی ان کے گھر والے بھی اور ان کے کیا وہ سب فوت ہوئے ہیں سب مر گئے میں نے کہا کون مر گیا کس کیا ہوا ہے کس کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے شادی جن کی شادی ہوئی تھی چھ محرم میں نے کہا وہ تو کوئی نہیں ہے اس وقت اس وقت وہ امیر تنظیم نے میں نے کہا امیر تنظیم ہے ہمارے وہ ہیں جن کی شادی ہوئی تھی آپ ذاقب صحیح سا تو وہ موجود ہیں ان کے سات آٹھ بچے بھی موجود ہیں اللہ کے فرن سے کچھ انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے آپ یعنی اتنا انہوں نے جھوٹ پھیلایا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی یہی خیال ہم بھی یہی سمجھتے کہ واقعی ایسا ہو گیا ہے کچھ ہیں وہی میں بتا رہا نا یہ وہی بات ہوتی ہے یعنی آپ نے کہیں گئے آپ نے کہا بھائی قبر پرستی نہیں کرنی یہ نہیں کرنی وہ نہیں کرنی وہ اب وہ جو مرید بیٹھے ہیں وہ جو پجاری ہیں جن کے پیسے جیسے لگے ہوئے ہیں ادھر وہ جا کے اگلے دن پھیلائیں گے دیکھو جو جڑا کہہ کے گئے تھے نا انہوں نے حادثہ ہو گیا وہ مر گئے خبریں ہوتی ہیں کسی قبر پہ چلے جائیں نا وہ آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے وہاں بیٹھے لوگ بتائیں گے فلاں ہو اس کا یہ ہو گیا سب جھوٹے کبھی کبھار اصلی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہوا تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اتنا وہ ہمارے استاد عالم دین ہیں اور وہ جان اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ محرم میں شادی ہونی چاہیے بتا بھی یہی رہے ہیں پھر بتانے رہے غلطی سے ایسا ہو گیا وہ ایسا ہو گیا کہتے میں نے بتایا ان کو کہ کوئی حادثہ واصہ نہیں اللہ کے وجہ سے موجود ہیں اور ان کے برکصرب جو ہے وہ اولاد بھی یہ ہوتا ہے یہاں بھی اصل میں وہی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں اچھا تم نے ہمارے معبود ہو یہ چاند ستارے کے بارے میں کچھ کہا کہ یہ رب نہیں ہے اور یہ سفارل ہے دیکھو حکماد ہوتا نہیں تو یہ فرمانے والا خوف ما تشرکون ابیہ یہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریف ٹھہراتے ہو ان کا مجھے کوئی خوف باب نہیں ہے اچھا پھر کیا ہے اللہ ایشا یہاں اللہ جو ہے نا وہ استثناء نہیں ہے اس کو کہتے ہیں استدراک یہ نہیں ہے کہ تمہارے معبودوں کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے اللہ یہ کہ اگر میرا رب چاہے تو مجھے خوف ہو جائے یہ نہیں ہے مراد کہے والا خوف ما کیا مطلب یعنی یہاں اللہ اس معنی میں؟ لیکن, یعنی لیکن. وہ کہہ سکتا ہے اب بھی شہر تمہارے محبوبوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا ہاں اگر میرے رب نہ چاہتے ہو جا اللہ یشا ربی یعنی لاکن ادا شاہ اربی شیعہ الشہ ربی ان مزدری یعنی کیا بنے گا لاکن مشی عط اللہ یہ یہاں ان کیا ہے مزدریہ یعنی ان شاہ ربی شیعہ اللہ یعنی لیکن لاکن مشی عط عربی بس یعنی ماں دسو شیع ال بے مشی عتی علیہ کنو یا مشی عط اللہ سبھانتا یہ سمجھ آئیے کہ وسیع اور علم ٹھیک اور اس کا مطلب یہ بھی علم سے کیا مراد ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ یقیناً تمہارے معمودوں کی گستاخی سے ہوا ہے نہیں اللہ کا علم وسیع ہے اس کی کوئی بھی حکمت ہو سکتی ہے کوئی بھی ازمائش آ سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی نیک لوگوں پہ ازمائش آنے کا مطلب ان کا نیک نہ ہونا نہیں پتہ مطلب وسیع باب اللہ شاء اور عبی شعین وسیع اور عبی کل شعیٰ علم علم یہاں تمیز ہے ٹھیک ہے وسیع ربی عبی کل شعیع کس اعتبار سے وجود رحمتاً فبلاً رزتاً کیا علم ٹھیک ہے علم وہ ہر شے کو وسیع ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں یعنی ڈرنا ان کو چاہیے جو خدا کے ساتھ شر کرتا ہے وہ کئی خوف اشرف تم میں کیسے خوف کروں ان کا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ولا کم اشرک تم بلزل بھی ہی عالی تم سوتا ہونا اور کہ تم خوف نہیں کرتے یعنی میں کیوں خوف کروں تمہیں خوف کرنا چاہیے وہ کئی خوف اشرک تم ولاخون اشرک تم بلّہ یعنی تخافون کا ففول بھی کیا پورا دن ان کا اسلم اشرکم بلّہ خبر ٹھیک ہے یعنی تم یہ خوف نہیں رکھتے کیا خوف نہیں رکھتے تم بلا ہی تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا شریک ٹھہرایا کس کو ماں اس کو اس کے بعد ماں کا جس کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اٹھائی آج واضح فعی الفریقی احق بال ایو جو ہے وہ اس میں موصول ہے اور استفام کے لیا تھا عی الفریقی اور فریقین کون سا فریق اس کے بعد خبر کیا؟ احق. سا فریق؟ زیادہ حق افلو حق امن کا. کس کا سے امن میں؟ خوف سے میں جگہ بات ہو رہی تھی نا خوف ف... یعنی امن کا حقدار ہے ایی الفریق عئی احقالی تم تعلوم جواب شد کیا فقبرونی فقبر تو مجھے بتاؤ کہ کون سا فریق زیادہ حقدار ہے اور پھر خود ہی جواب دے دیا بعض العّا نے کہا کہ یہ جواب حضرت ابراہیم ہی کی حکایت ہے اور بعد میں کہا کہ نہیں حضرت ابراہیم کا یہ پیغام یہاں تک ختم ہو گیا اور پھر اللہ فرما اللہ عام علمس اِیمان ظلم محتد الوطیل کا خود جتون عطعہ آیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تک ابراہیم علیہ السلامی کا کال چل رہا ہوں. ہم محتدون تک اور پھر اللہ سبحان فرماتے و تل کا کچھ جتنا ٹھیک تو فرمایا وہ جو ہم بھی بات کر رہے تھے نا وہ امن کی جو بات تھی وہی بات ہے یہ فرمایا لوگ جو ایمان لائے ولم يلبسوا ایمانهم بظل اور انہوں نے اپنے ایمان کو لباس خلمل کرنا خل مل نہیں کیا من۔ دیکھیں یہ جو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان بھی کافی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اسی اس میں وہ دلیل کے طور پہ یہ آیت پیش کرتے ہیں آئدہ کیا ہے یعنی آپ دیکھیں صحابہ عربی سمجھتے تھے نا تو جب یہ آیت ناول آپ سب مشہور ہیں کہ وہ سعید نبوبکر اور بعد جو میں کسی اور کا ذکر ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے ایونا لم یافص ہوں اللہ تعالیٰ فرمان اللہدین عامن علم یاس ایمانہ ہوں بغول تو کیا کہا سب تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اولا تم نے نیک بندے کی بات نہیں سنی ان نشر کا نغ عظیم ٹھیک ہے تو یہ کیوں صحابہ نے یہ سمجھا اور اللہ کے نبی نے یہ بتایا نے کا صحابہ نے عربی کی روح سے صحیح سمجھا کہ اس میں صرف شرک نہیں ہے ہر گناہ ہونا چاہیے کیوں کہتے ہیں نفی کے سیات میں نقرہ آ جائے تو عموم کا فائدہ ہوتا نقر و تفی نفی توفیرو العمو کیسے یہاں آئے الین نفی ہو گئی نا اس لیے نقرہ سمجھا لیے تو ترجمہ بنے گا جو ایمان نہ انہوں نے اپنے ایمان میں ملاوٹ کسی قسم کے ظلم کی نہیں کی اور معصیت بھی ظلم الم نفس ہے وہ تو روایات سے بھی ثابت اور قرآن سے بھی ثابت تو صحابہ نے جب یہ پیرایا دیکھا وال بس ایمانہ ہوں بے غل تو نکرا ہے اور نفی کے بعد آ رہا ہے تو یقیناً عموماً کے لیے تو ہر قسم کا ظلم مراد ہے لہذا پریشان ہو گئے ایونہ لم یا یعنی کیا مطلب ہے ایونا لم دم یا مراد تھی ان ہم میں سے کون ہے جس نے معاشیت نہ کی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہاں یہ اصول نہیں ہے یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا تم سمعتم آبد العبد الصالح ان دا ظلم و نازی ہے تو کیا کہا علماء نے کہ عربی کی روح سے ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں یہاں ظلم سے مولات کوئی اور حصول ٹھیک تو حدیث کی ضروری ہے ورنہ اگر آپ صرف عربی زبان کو پیش نظر رکھیں گے تو یہاں آپ کیا کہیں گے کہ بھئی جنت میں جانے کا حقدار وہی ہے اور امن کا وہی حقدار ہے جس نے گناہ کبیرہ یا معاشیت نہ کی اور یہاں تک خوارج کا مذہب ثابت ہوا سمجھا یہ نہ سمجھے کہ ایسے لوگ نہیں تھے جنہوں نے یہاں سے یہ باتیں نکالی نکالی ہیں وہ خوارج ہیں وہ کہتے ہیں مرتکب مرتکب کبیرہ خالد نار جہنم کیوں ایک دلیل یہ بھی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نادم البسمان بالکل ٹھیک ہے اولا کا لحم اور حسن بھی اولائی کا لحم انہی کے لیے امن ہے تو پتہ چلا کہ اللہ آصار ابہرب کبیر رتم اللہ صلی ٹھیک ہے تو یہ سن نہیں چلے گئے بات بات ہے اسی طرح آپ دیکھیں بلا من قصبہ سی عطا وہاں نقر آیا تھا وہاں سے بھی خوارج نے استعمال کیا من قصبہ سی عط ائی سی ہے حقیتوں کا بلائی کا اسحا بنا فی ہا خور پتہ کیا چلا جس نے تو کبیرہ گناہ کیا توبہ نہیں کی ٹھیک ہے اور توبہ کی بغت بڑھ گیا خلود فی ناری جہل تو یہ جو ہے پتہ چلا کہ اس طرح بھی سمجھا تھا چیزوں کو اس کو غور سے سمجھ گیا تھا اسلام کا بھی ذکر ہے اس تدبی علماء نے یہ کی ہے کہ ستارہ پرف جو تھے ستاروں کی عبادت نہیں کرتے تھے جیسے امام شہرستانی کی ایک کتاب ہے المیر البن نہال انہوں نے جو ان کا مذہب بیان کیا وہ یہ ہے ستاروں کے اندر کہتے ہیں کچھ اربا ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی یعنی کہ حجر کو اربا ہے اس کے اندر اچھا ان اربا کے مجسمے بھی مناتے ہیں یعنی وہ مجسمے سامنے رکھے ہوئے وہ مجسمے کس کی طرف منصوب ہیں ایک اس کی طرف ایک اس کی طرف یعنی ستاروں کی طرف تو وہ اسنام پرستی ہے لیکن اسنام پرستی میں وہ اسنام ستاروں ہیں ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ دیکھیں گے وہ دماغ ہو جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے انیس سو پچاسی قبل نصیر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا وہ دور ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان نون پیریڈ ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ تو ہسٹوریکل ہے یہ سب ان سے پہلے کے واقعہ یہ سب پہلے کے یہ کہہ رہے ہیں یہاں ایک واقعہ نقل کیا ہے میں نے پڑھا وہ کہتے ہیں کہ ان کے باپ جو ہیں وہ ایک بت بناتے تھے وہ ان کو بیچنے کے لیے بھیجتے لگے جا کے بیچ کے تو یہ ٹھیلا لگاتے تھے بتوں کا کہتے تھے کہ کون خریدے گا اس کو جو نہ نفع دیتا ہے نظر اس طرح استحضا کرتے تھے جا کر تو اور یہ استحضاء جو ہو رہا تھا استضار اس سے پہلے کر چکے تھے ٹھیک ہے کیونکہ وہ دلیل سے قائل کرنے کے بعد یہ بات آ گئی تھی تو دلیل سے قائل پہلے کیا ہے سمجھا ہے اس کے بعد سب سے آخری مرحلہ وہ ہے جس میں بتوں کو توڑا ہے اور پھر آگ میں پھینکے گئے اور اس کے بعد ہجرت فنائی ہے تو یہ سب واقعات آگ میں پھینکنے سے پہلے کے اس کے بعد آگ میں پھینکنے کے بعد وہاں نہیں رہے بقول امنی محاجر العراق بھی نکل گئے سرزمینیں کہاں تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر علماء کا قول کہ عراق میں تھے اور عراق کا شہد تھا شہر جو کون سا شہر ہے اور اور ایک شہر عراق کا کہتے ہیں بغداد سے پتہ نہیں کتنے بھی کے فاصلے پہ ہے ابھی بھی وہاں سیدنا ابراہیم اس لیے نمرود نمرود جو ہوتے تھے وہ عراق کے بادشاہوں کا نام تھا نمار نمرود ٹھیک ہے جسرا فرائنہ ادھر کا تھا نماردہ ادھر کے بادشاہوں کو کہتے تھے اکاسرہ کسرا کو کہتے تھے وہ کسرا بنتے ہیں وہ اکاسرہ فرائنہ نماردہ بائبل کے مطابق انیس سو پچاسی قبل میں یعنی آپ کہیں اب کتنا ٹائم ہو گیا چار ہزار سال یعنی وہاں تو گنتی الٹی چلے گی نا انیس سو پچاسی میں فوت ہوئے ہیں تو پیدا دو ہزار وہ کچھ میں ہوئے ہوں گے اگر کتنی عمر تھی بعد میں کہا ایک سو ستر سال عمر تھی تو پھر اور اکیس سو میں لے جائیں اور اگر ایک سو دس پندرہ سال تھی تو ادھر ہی ہوں گے یعنی اس صدی کے آخر میں پیدا ہوئے ہوں گے جس صدی میں ہم ہیں اس وقت یعنی ہم حضرت ابراہیم علی صدی تو ادھر ہے انیس سوی نہیں منا صاحب روشن ہاں بالکل جو دونوں کو کیسے پتہ چلے گا وہ پتہ اسی طرح چلے گا دونوں کے موصوف ہیں ان کی روشنی موصوف کے اعتبار سے تحریک آپ کو بتا سائنٹیفکلی کہ اس کو میں اس میں بتاتا ہوں لغت کے اعتبار آپ کہیں گے الغرخت منی کمرہ روشن ہے اب یہ کتنا روشن ہوگا یہ اس کے موصوف سے طے ہوگا الغلفا لیکن اگر آپ کہیں گے شمس منی تو آپ کہیں گے اگر آپ نے الغرفہ منی رکھا ہے شمس بنی رکھا ہے تو دونوں ایک ہی جیسے روشن ضروری نہیں ہے کیسے پتا چلے گا فرق کیسے موصوف کی وجہ سے تو وہاں موصوف کمر تھا تو قمر کی جتنی روشنی ہو سکتی ہے وہ بھو ہے اور جب موصوف شمس تھا تو اس کی جتنی روشنی ہو سکتی ہے بھو مراد سمجھا رہی کہ نہیں تو ایک ہی صفت اگر دو مختلف موصوفوں کے ساتھ آ رہی ہو تو اس صفت کی انٹینسٹی ان موصوفوں کے اعتبار سے ہے یہاں وہ بات نہیں ہو رہی ہے یہاں صرف جو روشنی اس سے ظاہر ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ تو نہیں ہے یعنی اگر گھر پہ الغلفہ منیرا تو غرفہ منیرہ کا مطلب یہ نہیں کہ غرفہ کے اندر اس کی زیادہ روشنی اپنی ذاتی روشنی ہو تو غلط برقوں سے اور ہم کہہ رہے ہیں شمس منیرا یا سراجم منیرا تو سراج کے اندر جو ہے وہ تو دھاتی روشنی ہوتی ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بزوق کا مطلب ہے روشن ہونا ٹھیک ہے